میرے ان بندوہے سے فرماؤ جو امان لائے کے نماز کام رکھے اور ہمارے دیے میں سے کچھ ہماری راہ میں چھپے اور ظاہر خرچ کریں اس دن کے انی سے پہلے جس میں نہ سوداگری ہوگی نہ آرانا۔